معاج یہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ معجزہ ہے اس کے بارے میں کئی لوگوں کے ذہنوں میں وسوسے سے آتے ہیں یہ کیسے ہو گیا یاد رکھیے یہ کیسے ہو گیا نا یہ سوال کفار مکہ کے ذہن میں آیا تھا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے تو یہ ہو سکتا ہے پارا پندرہ سورہ بنی اسرائیل صبح شان الزی اسورا باقی ہے اسے جو اپنے بندے کو راتوں رات لے گیا لئی من المسجد مسجد الحرام ملل المسجد العقا مسجد حرام سے مسجد اقسا تک یہ ایک سفر ہے واقعہ میرا یہ تین حصوں میں منقسم ہے مسجد الحرام سے مسجد اقسا مسجد اقسا سے سدرت المنتا اور سدرت المنتہا سے لامکاں کی صحت یہ یاد رکھیے گا یہ تین حصوں میں منقسم ہے یہاں تک کے معاملات کچھ اور تھے سدرت المنتہا کے معاملات کچھ اور تھے کہ وہاں تک جو انتہائی سفر تھا وہاں تک جب علیہ سلام آپ کے ساتھ تھے سدرت المنتہا یہ مقام جب الامین علیہ السلام بھی ہے آپ نے حضرت کا شیر سنا ہوگا بے لکھا یار ان کو چین آ جاتا اگر بار بار آتے نہ یوں جبریل سدرا چھوڑ کر بے لکھا یار یعنی لکھا ملنا آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ملے بغیر اگر جبریل امین کو چین آ جاتا چین آنا سمجھتے چین آ جاتا اگر آقا سے ملے بغیر اگر جب امین کو چین آ جاتا تو بار بار آتے نہ یوں جبریل سدرا چھوڑ کر کہ زبریل امین علیہ السلام بار بار سدرت المتا سے آقا کی بارکاہ میں حاضر ہوتے کہ آقا کو دیکھ کر یہ خوش ہو جایا کرتے تھے زبری امین کو مزہ آتا تھا کیونکہ ایسا انہوں نے دیکھا ہی نہیں تھا تو سدرت المنتا اس کے بارے میں تفاصر میں کافی وضاحتیں موجود ہیں پارہ پندرہ میں مسجد الحرام سے مسجد اخصر تک کا بیان ہے اور سور نجم میں معراج کا بیان ہے یہاں تک کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے سر کی آنکھوں سے رب کریم کا دیدار کیا البتہ مفتی نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمۃ اللہ ہادی نے کچھ بیان کیا ہے اس کو پڑھنے کے بعد میرا اپنا ناقص سے ذہن بنا کہ ہر مسلمان کو ان باتوں کا ازبر ہونا ضروری ہے معراج کے لیے ان اللہ حصول برکت کے لیے خزانہ علفان سے مفتی نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس آیت کریمہ کی تفسیر میں جو کچھ لکھا وہ میں پڑھ کر سناتا ہوں ٹھیک ہے اسے بالکل توجہ سے سنیے گا اللہ کے کرم سے اگر مفتی صاحب کی یہ باتیں ہمارے قلب اور ذہن میں بیٹھ گئیں کوئی بھی وسوسہ ڈالنے والا ہمارے ذہنوں میں میراج مبارکہ کا وسوسہ نہیں ڈال سکتا انشاءاللہ عزوجل چنانچہ چنا چاہ ہیں آگے بڑھ کر حضرت جبریل علیہ السلام کا براق لے کر حاضر ہونا سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو غائق بہت ہی زیادہ اکرام و احترام کے ساتھ سوار کر کے جانا بیت مقدس یا بیت المقدس یہ دونوں کہتے ہیں میں سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا انبیاء کرام ارے السلام کی امامت فرمانا جلات و تسلیم کی سلامی کے واسطے پھر وہاں سے سیر سماوات آسمانوں کی سیر کی طرف متوجہ ہونا جیبل امین علیہ السلام کا ہر ہر آسمان کا دروازہ کھلوانا ہر ہر آسمان پر وہاں کے صاحب مقام امبیا علیہم السلام کا شرف زیارت سے مشرف ہونا اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تقریم کرنا احترام بجا تشریف آوری کی مبارکبادیں دینا میرے آقا کا ایک آسمان دوسرے آسمان کی طرف سیر فرمانا وہاں کے عجائب دیکھنا وہ تمام مقربین کی نہایت منازل یعنی آخری منزل سدرت المنتہا کو پہنچنا جہاں سے آگے بڑھنے کی کسی مقرب کو بھی مجال نہیں کوئی آگے نہیں بڑھ سکتا جیبل امین علیہ السلام بھی وہاں سے آگے نہ بڑھ سکے کہ کول کے مطابق آپ نے فرمایا آقا اگر میں ایک پورے کے برابر بھی آگے بڑھا تو میں جل جاؤں گا وہ شیر ہے نا آیا جو سدرا کا مکان بولا آقا سے گلام آگے بڑھ سکتا نہیں تیرے قدموں کی قسم رک گئے روحان نہ امین بولے یہ تھر دی تیری منزل ہے یہی آگے اب جائیں گے ہم تو اس سے آگے بڑھنا کسی کی مجال نہیں ہے جبری امین علیہ السلام کا وہاں معذت کر کے رہ جانا پھر مقام قرب خاص میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ترقیاں فرمانا کتابوں میں لکھا ایک کہ یہ وہ مقام تھا آگے بڑھے نہ وہاں نہ رف, رف تھا نہ کوئی فرشتہ تھا نہ جب امین کوئی بھی نہیں تھا میرے آقا ایسے مقام پر پہنچے جہاں چاروں طرف نور ہی نور تھا نور ہی نور تھا ایک وجود کیفیت کے اندر میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم اس نور ہی نور میں تھے اور اس وقت میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ تمنا کتابوں میں لکھی ہوئی ہے کہ آپ کی تمنا تھی کہ میں اپنے رب کا دیدار کروں پھر کس مقام پر پہنچے کہاں پہنچے کہ وہی لامکان کے مکی ہوئے سر عرش تخت نشین ہوئے یہ نبی ہے جس کے ہے یہ مقام وہ خدا ہے جس کا مکان نہیں کہ پھر کہاں رب کی زیارت ہوئی وہ لامکہ تھا وہ کوئی نہیں جانتا تو مفتی صاحب لکھتے ہیں کہ مقام میں قرب خاص میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ترقیاں فرمانا اور اس قرب اعلی میں پہنچنا کہ جس کے تصور تک خل کے اوہام او افکار بھی پرواز سے عاجز ہیں وہاں مورود رحمت و کرم ہونا انعام علہیہ اور خسائی سے نعام سے سرفراز فرمایا جانا ملکوت سماوات و ارد اور ان سے افضل و برتر علوم پانا اور امت کے نماز فرض ہونا حضور کا شفاعت فرمانا جنت اور دوزت کی سیریں اور پھر اپنی جگہ واپس تشریف لانا اور اس واقعے کی خبریں دینا کفار کا سورشیں مچانا اور بیت المقدس کی عمارت کا حال اور ملک کے شام جانے والے کپڑوں کی کیفیت حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے دریافت کرنا حضور کا سب کچھ بتانا قافلوں کے جو احوال حضور نے بتائے قافلوں کے آنے پر ان کی تصدیق ہونا یہ تمام یہ جو باتیں بیان ہوئی ہیں صحیح احادیث مبارکات سے یہ ساری باتیں ثابت ہیں اور باقصد احادیث ان تمام امور کے بیان ان کی تفاصر سے مملو ہیں یہ وضاحت جو میں نے ابھی آپ کو پڑھ کر سنائی ہے ہم میں سے ہر ایک کو اس وضاحت کے بارے میں معلوم ہونا چاہیے تاکہ ہم اس معاملے میں بہت زیادہ حسین اعتقاد کے ساتھ اور بہت زیادہ وسوخ کے ساتھ معراج کی ان باتوں پر عشق و محبت کے ساتھ جھومتے جمتے باتیں سنتے رہیں کیونکہ بعض کہتے ہیں کہ یہ معراج یہ روح کی معراج تھی جسم کی معراج نہ تھی روح کی معراج کو بھی کوئی شور مچاتا ہے کیا ابھی آپ ہی ہیں صبح اٹھ کر اگر آپ مجھے کہیے کہ میراج سویا تو میں سب غبت کی اجازت کی میں رات کو سویا تھا تو میں نے خواب میں طباف کیا اگر آپ اٹھ کر مجھے بتائیں گے تو مجھے کوئی حیرت ہوگی نہیں ہوگی تو کوئی مطلب کوئی اس میں کیا ہے ٹھیک ہے آپ گئے ہاں اگر آپ کہیں کہ میں حقیقت میں گیا تھا مطلب راتوں رات میں گیا وہ جا کر میں نے عمرہ کیا عمرہ کر, کر میں مدینے گیا مدینے سے ہو کر میں آ گیا ہوں صبح و فجر میں آپ سے مسجد میں ملاقات کرا میں کہ شام میں آپ سے ملاقات ہوئی ہے صبح فجر میں آپ مل رہے ہو اور آپ کہتے ہو کہ میں جسم کے ساتھ جیسے ہو کر آ گیا اب کنفیوژن پیدا ہوگی بات سمجھیے جب میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صبح بتایا اور کفار مکہ نے جو شور مچایا تو کبھی کو خواب پر شور مچائے گا کیا مطلب یہ ہوا کہ واقعیتن میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے یہی فرمایا کہ مجھے جسم کے ساتھ میرا نصیب ہوئی <سلام> یہ معراج جسمانی معراج تھی میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اور یہ ایک معجوزہ کیا ہے. چاند کے ٹکڑے ہو گئے یہ بھی تو معجزہ تھا ٹھیک ہے نا تو اس کا کون سا اقرار کر لیا کفاروں نے تو اس قدر کفار کا سورش کرنا یہ ظاہر ہے کہ یہ اسی لیے تھا تو میرے آقا آل الازد امام اہل سنت نے بڑی پیاری تصویر فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میراج کا بیان جو مسجد الحران سے مسجد اقسا تک ہوا اس کا بیان صبح لذی سے کیا اتنی بات کہ کفار مکہ پر حجت قائم فرمانے کے لیے ارشاد ہوئی کہ شب کو مکہ موضمہ میں آرام فرمائیں صبح شو بھی مکہ موضمہ میں تشریف فرما ہوں۔ اور رات ہی رات بیت المقدس تشریف لے جائیں اور واپس تشریف لے آئیں تو یہ کیا کم ایک عجیب بات تھی تو اللہ تبارک و تعالی نے صبحان لذی سے اس کا بیان شروع کیا اللہ تعالیٰ ہر عیب سے پاک ہے وہ اس بات پر قدرت رکھتا ہے کہ اپنے بندے کو آن میں آن چاہے تو مسجد اور ہراؤں سے مسجد اقسا کا سفر کروا دیں اچھا اب کفار نے آسمان کہاں دیکھے اعلی دیکھتے ہیں ان پر تشریف لے جانے کا ان کے سامنے ذکر ایک ایسا دعویٰ ہوتا جس کی وہ جانچ نہ کر سکتے بخلا بیت المقدس جس میں ہر سال ان کے دو چکر لگتے تھے اور وہ خوب جانتے تھے کہ میرے آقا کبھی وہاں تشریف نہ لے گئے تو یہ اس لیے علماء نے بیان کیا ہے کہ برائے راست آسمانوں کا سفر ہو کر واپس آنا یہ نہ ہوا تو اگر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے کہ میں آسمان سے ہو کر آ گیا تو حقیقت میں کیا دلیل پیش ہوتی تو انہوں نے آسمان دیکھے ہی نہیں تھے کفار مکہ نے لیکن کفار مکہ نے بیت المقدس دیکھا تھا اور کفار مکہ یہ جانتے تھے کہ میرے آکا صلی اللہ تعالی وسلم کبھی بیت المقدس گئے نہیں اور بیت المقدس کا سفر یہ چھوٹا سفر نہیں ہے یہ بہت دنوں کا سفر ہے کہ آنا جانا یہ کوئی کم بات نہیں تھی یہ کوئی جہاز نہیں تھے اس وقت اونٹوں پر جانا ہوتا تھا گھوڑوں پر جانا ہوتا تھا اور پھر وہاں سے واپس آنا ہوتا تھا علماء نے لکھا ہے کہ اس طرح بیت المقدس کو یہ بطور دلیل پیش کیا گیا کہ جب یہ واقعہ بیان ہوگا کہ میں راتوں رات, رات مسجد الحرام سے بیت المقدس گیا بیت المقدس سے میں نے آسمانوں کی سیر کی آسمانوں کی سیر کر کے میں نے یہ سارے مطلب مناظر دیکھے پھر راتوں رات ایک مختصر سے وقت کے اندر یہ ساری سیر کر کے واپس آ گیا اب انہوں نے جو شور مچانا تھا تو اس کی دلیل تو مانگنی تھی نا اب دلیل کیا مانگتے تو دلیل انہوں نے کچھ اور کو تو دیکھا نہیں تھا بیت المقدس دیکھا تھا تو دلیل میں انہوں نے یہ کہا کہ اگر آپ واقعی درست سچ کہہ رہے ہیں کیونکہ یہ بات جب اس کو پتا چلی یہ بدبخت جو ہے کافر ابو جہل تو تو بگلے جانے لگا تو اس کو پتا تھا کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کبھی بیت المقدس تو گئی نہیں ہے اور آج یہ کہہ رہے کہ میں اتنا بڑا سفر کر آ گیا ہوں تو اس نے سرکار صلی اللہ تعالیٰ وسلم کی بارگاہ میں حاضری دی اور آ کر اس نے کہا کہ کیا واقعی آپ یہ فرما رہے ہیں یہ ایسا بدبخت تھا کہ تقزیب کرنے نہیں آیا تبھی کیا واقعی سب فرما رہے ہیں سرکار نے فرمایا ہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ ولیہ وسلم اس نے کہا کہ آپ قریش مکہ کے سامنے یہ بیان دیں گے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بالکل دوں گا اسے جا قریش مکہ میں چورش کر دی کیونکہ وہ سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کو معاذ اللہ جھوٹا ثابت کرنے پر تلا ہوا تھا ابو جہل جو تھا جہلوں کا باپ پھر انہوں نے مل کر صدیق اکبر اپنی اللہ تعالیٰ علو کا ذہن بنانے کی کوشش کی کہ دیکھیے آپ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اس مختصر سے عرصے میں اتنا سفر کر, کر آ گیا بےطل مقدس بھی ہو کر آ گیا بتائیے کیا اس کی کوئی تصدیق کرے گا تو صدیقی اکبر ابدی اللہ تعالیٰ ان سے فرمایا کہ میرے آقا یہی فرماتے ہیں کہاں کہ یہی فرماتے ہیں تو کہا تو جب میرے آقا یہ فرماتے تو سچ فرماتے کیونکہ یہ تو بیت المقدس سے مسجد الحرام واپس آنے کی بات ہے میں تو اس بات کی تصدیق کرتا ہوں کہ آسمان سے وہی میرے آقا پر نازل ہوتی ہے وہی آتی ہے یہ آتے ہیں جب میں اس کی تصدیق کرتا ہوں تو اس کی تصدیق کیا مانی رکھتی ہے میرے نزدیک البتہ انہوں نے سرکار صلی اللہ تعالی علی علیہ وسلم نے سوالہ شروع کیے تو اب آسمانوں کے سوال تو کرنے سے رہے تو انہوں نے بیت المقدس کے سوالہ شروع کیے تو انہوں نے بیت المقدس دیکھا تھا پھر میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیت المقدس کے بارے میں ان کو احوال بتانے شروع کیے مثال کے طور پر ابھی میں یہ حاضر ہوا ہوں کوئی مجھ سے پوچھے گا جا کر ٹھیک ہے <سلام> اگر آپ حیدان کہے تو بتائیے کہ وہاں کھڑکیاں ہیں یا نہیں ہیں پیلر ہے یا نہیں ہے پہلے لگی ہوئی یا صرف رنگ ہوا ہوا ہے اس طرح کا مطلب تم جب میں نے دیکھا ہوگا تو بتا دوں گا نہیں دیکھا ہوگا تو نہیں بتاؤں گا اور آپ نے بھی دیکھا ہوگا تو آپ پوچھو گے ونا نہیں پوچھو گے ٹھیک ہے نا انہوں نے سوالات کیے میرے آکا صلی اللہ علیہ وسلم میں جوابات اچاس فرمائے چنانچہ میرے آکا آل حضرت نے جو کچھ ارشاد فرما کا خلاصہ یہ ہے کہ یہاں تک میرے آکا نے فرمایا کہ واپسی میں آتے آتے میں نے کافلا دیکھا جو تمہارے مکے میں واپس آ رہا ہے میں شیر کرتے کرتے اتراؤں ان سے پانی پیا اور پانی پی میں پھر واپس آیا ہوں ان کا اونٹ بھاگ گیا ان میں کافلے والا تھا اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی اور وہ کافلا فلاں نہیں فلاں وقت ہمارے مکے میں داخل ہوگا اب وہ تو سب سچ ہو گیا بیت المقدس ان کے ہاتھ میں نہیں آ گئی کہ چلو اب قافلے کا انتظار کرتے کافلہ لیٹ ہو جائے گا تو پھر مطلب کہ ان کے بارے میں کلام کریں گے اب جب کافلے کا وقت قریب آیا کفوار پہاڑ پر چڑھ گئے ایک سورج گروب ہونے کا منظر دیکھ رہا تو ایک وہ پہاڑ پر قافلے آنے کا منظر دیکھ رہا تھا مختلف روایات بیان ہوئی ہیں کافلا وقت پر پہنچ نہیں رہا تھا سورج گروب ہو رہا تھا اللہ کے حبیب نے اللہ کے حضور ہاتھ اٹھا دیے سل اللہ تعالیٰ و سورج رک گیا سورج رک گیا اللہ تعالیٰ نے سورج کو حکم دے دیا رک جا تو سورج کیا یہ تو سب میرے آقا ہیں تو سب سورج ہے ہیں، چاند ہے ہیں، ستارے ہیں، یہ سب کچھ میرے آقا ہیں تو ہیں کہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے میرے ہی نہ تھے تو کیا ہوتا کچھ بھی نہ ہوتا تو یہاں سورج گروب ہونے لگا تو آواز ہی سورج گروب ہو رہا ہے تو وہاں سے ایک ہی قافلہ مکے میں داخل ہو رہا ہے تو یوں الحمدللہ میرے آکا صلی اللہ تعالی وسلم کی یہ خبر بھی سچی ثابت ہوئی اور نبی نبی ہوتا ہے اور یہ بھی غیب کا عم تھا میرے آکا نے غیب کی خبر دی اور کفار مکہ بھی جانتے تھے کہ نبی ہے تو اس کی غیب کی خبر ہوگی اور غیب کی خبر سچی ہوگی کہ نبی غیب کی خبر دیتا ہے اور نبی کی خبر سچی ہوتی ہے کفار بھی جانتے تھے کہ نبی ہوتا ہی گیب کی خبر دے نبی نے جنت کی خبر دی نبی نے جہنم کی خبر دی نبی نے فرشتوں کی خبر دی یہ سب ہمارے لیے غیب ہی ہے نا بلکہ غیب اور غیب اللہ تبارک وا ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کی خبر ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دی کل کہہ کے اپنی بات بھی لب سے تیری سنی کل ہوں اللہ واحد حبیب تم کے دو اللہ ایک کل کہ اے محبوب تم کے دو قرآن پاک میں اللہ پر ہے کل کہ اپنی بات بھی لب سے تیرے سنی ایک کش قدر میرے رب کو تیری گفتگو پسند تو میرے میٹھو اور پیارے اسلامی بھائیو اس طرح یہ قافلے کا واقعہ ہوا اور بھی کئی مسجد الحرام سے مسجد اقسا تک کے واقعات اس مسجد اقسہ میں میرے آکا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لے گئے وہاں آپ نے تمام انبیاء کرام علیہ وسلم کی امامت کی مختدی ہیں سارے انبیاء مصطفیٰ امام ہو گئے یہ سارے واقعات وہاں پیش آئے براق باندھا گیا ایک کڑا تھا جہاں دیگر انبیاء کرام علیم وسلم اپنی سواری باندھتے تھے وہیں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا براق شریف بھی وہی بندہ تھا کے نقشے سم وہ گل کھلا سارے مہک پے گل بلخ گل گل لاہک پے گلش ہرے پھر آسمانوں کی ہوئی وہاں انبیاء علیہ السلام سے ملاقاتیں ہوئیں پھر سے میں نے کہا سدت تک پہنچے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے میرات کا سفر اختیار فرمایا ہم مدنی قافلوں میں سفر اختیار کریں سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کی سنتوں کو پھیلانے کے لیے مانگ لو مانگ لو چشمے تر مانگ لو درد دل اور حسن نظر مانگ لو پیارے آقا کے طیبہ میں گھر مانگ لو مانگنے کا مزہ حج کی رات ہے اللہ سے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے جشن میں کا صدقہ مانگیں گے اعلی حضرت کے شعر کو دہرائیں گے نبی رحمت شفیع امت رضا پہ عنایت اس سے بھی ان خلعتوں سے حصہ جو خاص رحمت کے وہ ہٹے تھے جو کچھ وہاں اللہ نے اپنے حبیب کو دیا اللہ کے حبیب نے لیا اللہ جانے اس کا حبیب جانے اللہ تعالی نے وہی فرمائی اور جو وہی فرمائی وہ فرمائی جو بندے کو اپنے دیا وہ دیا مگر ایک بات ہے جو ہمیں پتہ چلی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میراج کی رات یہ بھی دیا اور وہ ہے نماز تو معراج کی رات کم از کم جہاں آپ کئی اور نیتیں اچھی اچھی کرتے ہوں گے یہ ضرور نیت کر لیجئے کہ آج کی رات سے میری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی یہ اہل سنت کا یہ الحمد حصہ ہے یہ اس کا اعزاز ہے کہ ہم یہ بڑی راتیں مناتے ہیں